استاد کا نابالغ شاگرد سے کسی قسم کا کام کروانا مثلا پانی پلا دو یا فلاں چیز اٹھا لاؤ فلاں کاری صاحب کو بلا لاؤ وغیرہ یہ کیسا ہے جائز ایسا کام نہ لے جس میں بچہ مشقت میں پڑ جائے اور یہ تو عام آدمی بھی اس طرح کے کام تو لے سکتا ہے کہ بیٹا ذرا اس کو بلا دینا منڈے ذرا وہ اٹھا کے لے آپ کوئی عرض نہیں اگر عام آدمی اس طرح کے ہلکے پھول کے کام لے لے جو اس پہ مشقت اس کو نہیں البتہ ایسا پانی اس سے نہیں لے سکتے عام آدمی کہ جس میں وہ پانی اس کی ملک ہو جاتا ہو. اس کی صورت میں, میں ارض کروں کہ جیسے کھانے کی دسترخان پر بیٹھے ہوئے جگ بھرا ہوا ہے پانی کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے دعوت پہ آپ گئے اب یہ کھانا اور پانی جو ہے نا یہ میزبان ہی کی ملک ہے جو جتنا کھائے اس کا مالک ہے جتنا کھا لیا اس نے باقی بچ گیا میزبان کا اب اس صورت میں کسی بچے کو کہہ دیا کہ گلاس بھر کے دے دو یا بچے نے گلاس بھر کے دے بھی دیا تو کوئی عرض نہیں ہے کہ اس گلاس میں بچے نے بھرا تب بھی بچے کی ملک نہیں ہوا میزبان ہی کی ملک ہے پینے والے کی ملک ہو جائے گا جبکہ وہ پی چکا ایک تو یہ دوسرا ہے کہ سرکاری نل سے پانی بھرنا اس میں عرف یہ کہ جو پانی بھر لے اس کا کنویں سے پانی نکالا یہی عرف ہے کہ جس نے بھرا یہ اس کا ہو گیا تو جب وہ پانی اس کی ملک ہو گیا تو اب مطلب ہم لوگ ان کے نہیں لے سکتے ماں باپ تو لے سکتے عام آدمی وہ پانی نہیں لے سکتا واللہ تعالی